بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها مَا فی نُزُلًا ماتون نظول الرحیم قابل احترام سامعین حضرات آج کے نشست کے لیے الہاد لحاظ یہ ایک عربی لفظ ہے جس کا مادہ لام ہا دال لاہد اور اس کا معنی مڑ جانا اور چلتے چلتے کسی مخالف سمت کی طرف رخ کر لینا اور ویسے اصلاحی طور پر المیل ون الحق حق سے مڑ جانا حق سے پھر جانا اور حق سے انحراف اختیار کر لینا یہ الہاد کہلاتا ہے ایک مخصوص قبر لحد کہلاتی ہے لحد ان قبر آپ سیدھی کھولتے جائیں پھر دائیں یا بائیں درد سے اس کو کھودنا شروع کر دیں دائیں یا بائیں دیوار سے تو وہ قبر لحت کہلاتی تو اس میں بھی ایک طرح کا مڑنا اور پھر جانا پایا جاتا ہے تو اصل لحاظ کا معنی کیا ہوا حق سے پھرنا اور حق سے مڑ جانا اور حق سے مڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لینا یہ اصل الہاد ہے اور یہ استقامت کے خلاف ہے استقامت اپنے آپ کو سیدھا رکھنا اور سیدھا کر لینا اور استقامت میں دوام اطاعت کی طرف بھی اشارہ ہے یعنی استقامت ایک ایسی شے ہے جس میں بندہ اپنے آپ کو سیدھا رکھتا ہے اور استقامت ایک ایسی شے ہے جس میں اطاعت کا تسلسل دوام اور لگاتار ہونا پایا جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں الہاد بندہ استقامت کی راہ سے پھر جائے اور مڑ جائے اور انحراف اختیار کر لے جیسے نبیل اسلام نے ایک موقع پر ایک سیدھا خط کھینچا تھا مسعد احمد کی حدیث سیدھا خط کھینچا اور دائیں بائیں بہت سے خطوط آپ نے کھینچے تھے اور جو سیدھا خط آپ نے کھینچا اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہادہ سبیل اللہ یہ اللہ کا راستہ جو کہ بالکل سیدھا ہے اور جو دعائیں بائیں خطوط ہیں فرمایا کہ یہ وہ راستے ہیں جن میں سے ہر راستے پر شیطان کھڑا ہے اور جو سیدھے راستے سے مڑ جاتا ہے اور پھر جاتا ہے انحراف اختیار کر لیتا ہے وہ اللہ کے راستے سے ہٹ جاتا ہے اور پھر وہ جو سبل الشیطان ہیں انہیں اختیار کر لیتا ہے تو یہ الہاد کی حقیقت شرعی اعتبار سے ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی وہی کا راستہ منتخب کر لے اور اس پر چلنا شروع کر دے یہ استقامت اور حق کا راستہ ہے اور اگر دائیں بائیں گھوم جائے پھر جائے تو گویا وہ الہاد کا راستہ اختیار کر بیٹھا انحراف کا راستہ اختیار کر بیٹھا جو کہ استقامت کے خلاف ہے ہدایت کے خلاف ہے اور حق کے خلاف اللہ رب العزت صرف دین اسلام قبول فرماتا ہے بنادا سرعتی مستقیم و طبی سبل جو ہمارا سیدھا راستہ ہے اسے اختیار کر لو وہی حق ہے وہی ہدایت ہے اور جو دائیں بائیں کے راستے ہیں سبل انہیں اختیار نہ کرو ورنت منتفرق کا شکار ہو جاؤ گے راہ راست سے ہٹ جاؤ گے اور گمراہ ہو جاؤ حق کا راستہ دکھانے کے لیے وہی الہی موجود ہے نبیلاسلام کی تعلیمات موجود ہے اور کتاب و سنت کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی وہی موجود ہے جس کے ساتھ چمٹے رہنا یہ استقامت ہے ہدایت ہے سرات مستقیم ہے اور انہیں چھوڑ کر دائیں بائیں گھوم جانا الحاد ہے الحاد چھوٹا بھی ہوتا ہے بڑا بھی ہوتا ہے کچھ الہاد وہ ہیں جن کا تعلق عقیدے سے ہے کچھ وہ ہیں جن کا تعلق عمل سے ہے باہر کیف الحاد میں پھر جانے اور مڑ جانے کا معنیٰ پایا جاتا ہے حق کو چھوڑ دینے کا معنی پایا جاتا ہے الہاد کی جو سب سے قبی شکل ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ اپنی عقل کو نقل پر مقدم کریں اپنی عقل کی حکمرانی اس طرح قائم کرنے کی کوشش کریں کہ وہ حکمرانی اللہ کی وہی پر بھی قائم ہو رہی ہو یعنی کتاب و سنت کے مقابلے میں اپنی عقل کی بات کرنا اپنی عقل کو پیش کرنا یہ الہاد کی بہترین شکل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وہی سے دوری اور عقل کی ترجمانی سراسر گمراہی سر کا راستہ وہی الہی کا راستہ انبیاء کرام کی تعلیمات کا راستہ خیر و برکت ہے اللہ کا نور ہے جب اس کے مقابلے میں ایک انسان کی ذاتی خواہش ذاتی رائے ذاتی عقل یہ ظلمات ہیں تاریخیاں ہیں اور انسان ان تاریخوں میں بھٹکتا ہے اور کبھی اس کو حق دکھائی نہیں دیتا لہذا ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالی کی وحی کے راستے کو چنے اور اس کو منتخب کرے اسی پر گامزن رہے اور اسی پر چلتا رہے یہ خیر و برکت کا اور ہدایت کا راستہ ہے قرآن کریم نے تین چیزوں کو الہاد کہا ہے ایک الحاد وہ ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی آیات سے ہے انََ لدین ی الحد آیاتنا لا آیات نا بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات بینات میں کتاب و سنت میں الہاد کا شکار ہیں الہاد کرتے ہیں وہ ہم سے مخفی نہیں ہیں ہم ایک ایک کو جانتے ہیں ایک ایک سے نمٹ لیں گے اور اس کی یہ دھرے کی سزا دیں گے ہم سے پوشیدہ نہیں نہ کہیں بھاگ کے جا سکتے ہیں نہ ہم سے اوجھل ہو سکتے ہیں اللہ تعالی قیامت نے فرمایا کہ کفو ہوں ان نہ روک لو ان سب کو ان سب سے باتیں ہوں گی سب سے پوچھ گچھ ہوگی سوال ہوں گی یہ لوگ ہم سے مخفی نہیں آیات مبارکہ میں الہاد کیا ہے اس آیات کو نہ ماننا آیات کی تعویلیں کرنا اور جو اصل اللہ تعالیٰ کی مراد ہے اس مراد سے غفلت یا تغافل برتنا اور ان فتنوں کے ذریعے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی آیات سے دور کرنے کی کوشش کرنا عمل نہ کرنا آیات کے مقابلے میں عقل کو رائے کو مقدم کرنا ایسے ایسے قوانین تراشنا کہ جن قواعد سے اللہ تعالی کے آیات کو ٹالنا مقصود ہو اور ایسی ایسی تعویلیں کرنا جو نہ قواعد کے مطابق ہوں نہ اصولوں کے مطابق ہوں نہ ضوابط کے مطابق ہوں مجھے یاد آ رہا ہے کراچی میں ایک صاحب تھے آج کل کسی حال میں وہ تصبی کی نماز کی جماعت کراتے ہیں کسی دور میں جماعتیں لے کے نکلا کرتے تھے انہوں نے ایک رسالہ لکھا خواتین کے حقوق کے تعلق سے اور ان کا موقف یہ تھا کہ شوہر بیوی کو مار نہیں سکتا چاہ قرآن میں بغیر وہ ان ہلکی مار پیٹ آپ کر سکتے ہیں تو قرآن کا کیا کرو گے پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ مرحلے رکھے ہیں وہ شکا کی شکل اگر بن جائے بیوی بی اور شوہر میں تو حکم کھڑے کرو صلح کی بات ہو ہلکی پھلکی سرزنش کر سکتے ہو بستر جدا کر سکتے ہو تو ان کا موقع تھا کہ نہ ناجائز تو یہ فتر ابو اس کی کیا تعویل کرو بڑی مذاق کا خیز بات کی کہ قرآن میں یہ فتر ابو یہ ادر ابو یہ, يضرب, یہ چلنے کے معنی میں بھی آتا ہے فطر وہ پھر اور زمین میں چلو پھرو تو اس میں چلنے پھرنے کا معنی ہے اگر کوئی غصہ ہو جائے شکا ہو جائے تو آپ الگ کر لیں ان کو چلاؤ دور کر دو دور بھیج دو اس قسم کی تعویل ہے یہ الہاد یہاں مشائق بیٹھے ہوئے ہیں یہ معنی درست ہے زارا بھائی یاد اگر اپنے معمول کی طرف کسی صلاح کے بغیر منسوخ ہو تو کس معنی میں ہوگا اور اگر فی کے صلح کے ساتھ ہو تو کس معنی میں ہوگا یہ قائدے کی موٹی بات بہت کچھ اس میں بحث و تمہیز کی ضرورت نہیں ایک ہے ہو اور ایک ہے فی ہے زارا فی ہے معنی چلنا اور زارا کا معنی مارنا تو وہاں فطر ہے ہنہ ہے ایک انتہائی ایک مذہ کا خیز تعویل ایک بالکل خلاف قواعد خلاف فطرت خلاف ضوابط خلاف اصول وہ جیسے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رویت کا انکار کرتے ہیں کہ قرآن میں تو صاف ہے وہ جوں ہی یوم یہ دن کہ اس دن بہت سے چہرے اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھیں گے بہت سے لوگ اللہ رب العزت کے چہرے کا دیدار کریں گے صاف دیکھنے کا فرمان موجود لیکن کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا انکار کرتے ہیں یہ اہل اہل الفدا ہے یہ ایک الگ کہانی یہ کون لوگ ہیں کیوں کرتے ہیں ایک الگ قصہ ہے مگر وہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی زیارت اور چہرے کے دیدار کا انکار کرتے ہیں جو قرآن میں ہے مجھے ہی یوم دن نہ دے کہ اس دن چہرے تر و تادہ ہوں گے روشن ہوں گے اور اپنے رب کا دیدار کریں گے اپنے رب کو دیکھیں گے نس سے شریح موجود جناب تعویل اس کی یہ الہاد کا راستہ یعنی دلیل موجود ہے مگر تعویل ایسی جو قواعد کے ضوابط کے خلاف ہے اللہ رضگ رسول کی مراد کے خلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ نادرا بمانا منتظر نادیرا دیکھنے کے معنی میں نہیں بلکہ انتظار کے معنی میں اپنے رب کا انتظار کریں اب یہاں بھی وہی بات ہے ایک نظارہ ہو اور ایک نادارا علیہ نادارا علاحی ہمیشہ دیکھنے کے معنی میں ہوگا یہ قاعدہ اور نظارہ ہو یہ انتظار کے معنی میں آ سکتا لیکن نظارہ علیہ ہمیشہ دیکھنے کے معنی میں اور یہاں الہ رب نادارا الہ کا صلاح موجود جو دیکھنے کے معنی کے رب و کو معنی ہو ہی نہیں سکتا تو کچھ لوگ وہ سمجھتے ہیں قرآن ادیس کی بات کرتے ہیں لیکن معنوی اعتبار سے انحراف کا شکار ہے جو کہ الہاد ہے جو کہ کتاب و سنت پاس ہوتے ہوئے بھی ملحد ہے الہاد کی بات کرتے ہیں قواعد کے خلاف بات کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں الہاد امام شافی رحم اللہ کا ایک قول ہے نمین وہ وما جاء من اللہ اللہ مراد اللہ بن بس اللہ وہ ما رسود اللہ علامہ مراد رسود اللہ صلی اللہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ آیا جو وحی اس کی کتاب و سنت اس پر بھی ایمان لاتے ہیں لیکن کیسے جو اللہ کی مراد ہے اللہ تعالیٰ کی مراد کے مطابق اور رسود اللہ پر ایمان لاتے ہیں. اور جو کچھ رسود اللہ کی طرف سے آیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں کیسے رسول اللہ کی مراد کے مطابق جیسے اللہ کی مراد حدیث پر ایمان کیسے جیسے رسول اللہ کی مراد یہ ایمان صحیح یہ استقامت کا راستہ اور اگر آپ قرآن کی بات کریں حدیث کی بات کریں اور اللہ اور اس کی رسول کی بات نہ کریں ان کی مراد آپ نہ لیں یہ الہاد کا راستہ اس کو اللہ نے الہاد کہا ہے اب قرآن کہتا ہے کہ وم سا وضو میں اپنے سروں کا مسا کرو تو مسا کرو امام الانبیاء نے پوری زندگی مسا کیسے کیا سنت موجود ہے انہیں رسول اللہ کی مراد کیا ہے پوری زندگی حدیث میں کہتا ہے کہ بادہ بے مقدم حب میں ہم الاقفا اپنے سر کے اگلے حصے سے آپ نے مسا کرنا شروع کیا اور ہاتھ پھیرتے پھیرتے گردن تک لے گئے پھر وہاں سے لوٹایا وہاں سے لوٹایا اور جہاں سے شروع کیا وہاں لے کر آیا یہ اللہ کے بیغمبر کا عمل ہے اور اللہ کے بیگمبر کی مراد ہے. یہ استقامت یہ استقامت عباس فقہا کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کیا آپ وضو کر رہے ہیں وضو کرتے کرتے آپ نے دیکھا کہ سامنے کی دیوار گیلی ہے تو اپنا سر دیوار سے رگڑ لو مسا ہو جائے گا کوئی تھک بنتی ہے اس بات کی کوئی عقل یا فہم یا اخلاق اس کا متقادی ہے اس تکلف کی اور لایانی بات کی مصنون طریقہ مسا کیا ہے جو کہ استقامت کا راستہ ہے مراد رسول اللہ ہے پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ دیوار کا گیلی ہو تو اپنے سر کو رگڑ لو مسا ہو جائے گا تکلف خام خاصا کیا ہوگا دو چار لائنیں زیادہ ہو جائیں گی اور پیسے ملتے ہیں لکھنے کے ورقے سے آ کرتے جاؤ کرتے جاؤ سترہ گن کے آپ کو فیسیں دی جائیں گی پیسے دی جائیں اس کے لیے آپ لکھا لکھتے جاؤ کہتے جاؤ اور یہ الہاد ہے ظاہر یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کہتا ہے مسا کرو اور ہم مسا ہی کروا رہے ہیں مگر یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں یہ مراد رسول اللہ نہیں کچھ فقاد کہتے ہیں کہ ایک چوتھائی حصہ اگر مسا کر لیا مسا ہو جائے گا مسے کی باری آئی اتنا حصہ جیسے پیشانی ہے اس کے بقدر آپ کا قیلہ حق سر کو لگ گیا مسا ہو جائے گا کچھ کہتے ہیں کہ دو بال ہی کافی اب یہ ساری باتیں سارے اقوال اللہ کے پیغمبر کی مراد ہیں صحیح بخاری کیا کہہ رہی کہ رسول کریم وسلم کا ہمیشہ کا مسا اس طریقے سے آگے سے شروع کرتے گردن تک لے جاتے واپس لوٹاتے اور جہاں سے شروع کرتے وہاں لے کر آتے یہ استقامت ہے یہ دین حق ہے اللہ کے پیارے پمر کی سنت ہے کتاب و سنت کا وہ نور ہے کہ نور واقعی نظر آ ہے اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں دائیں بائیں دو بال بھی کافی چوتھائی حصہ بھی کافی گیلی دیوار سے سر کو رگڑ لو وہ بھی کافی یہ نور نہیں ہے علم نہیں یہ جہل ہے ایک ایسا الہاد جو آیات ہے قرآنی سے ایک بغاوت اور ایک انحراب کی نشانی اور قرآن کیا کہہ رہے ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں الہاد کرتے ہیں ہم سے مخفی نہیں ہم ان سے نمٹیں گے سب کو جانتے ہیں اس الہاد کا بدلہ دیں گے یہ ایک الہاد کی صورت جو قرآن نے ذکر کی ایک الہاد کی صورت ہے حرم الہاد حرم میں الحاق من یورفی ہے بے الحادن بے ظلم عداب حرم کا ذکر جہاں بیت اللہ ہے خانہ کاٹا ہے حدود حرم میں جو شخص الحاد کا ارادہ کرے گا اسے ہم عذاب علیم چکھائیں گے بے الحادن یہ بے الحاد کی بات زائدہ ہے طلبا یہاں بیٹھے ہوئے یہ جو بسبب ظلم حرم میں حدود حرم میں الہاد کرے گا اسے ہم عذاب علیم چکھائیں حدود حرم میں الہاد کی صورتیں علماء نے مختلف بیان کی مثلا شرک ہے یا کوئی امر کفر کسی بےدعت کا انتخاب یا حدود حرم میں کسی کے قتل کی سازش یا کسی کو تکلیف دینے کی سوچ حتیٰ کے بعض علماء نے حرم کے کبوتروں کا شکار بھی لکھا جو حرم کی زینت کسی کبوتر کا شکار کر کے میں کھاؤں یہ بھی الحاظ ہے حدود حرم کسی کو اذیت دینا کسی کو ادار میں مبتلا کرنے کا سوچنا یہ بھی الحاظ ہے کسی معصیت کا سوچنا یہ بھی الہاد گویا الہاد بڑا بھی چھوٹا بھی الہاد کا تعلق اگر بدر سے ہے شرک سے ہے تو یہ اعتقادی الہاد فرمایا کہ اس کی سوچ پر بھی اداب علیم ہم جاتے ہیں الحمد للہ عمرہ کرنے حج کرنے ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہاں کسی الہاد کی سوچ بھی عذاب علیم کا باعث ہے آپ نے سوچا لیکن وہ کام کیا نہیں میں نے سوچا کہ میں کسی کبوتروں کو پکڑوں ذوا کر کے کھاؤں گا لیکن کر نہیں سکے لیکن سوچ کا عذاب ملے گا وہ میوری ہے بے الحادن بے غلم جو الحاد کا سوچے گا بھی ارادہ بھی کرے گا ندیخو من اداب علی اسے ہم دردناک آداب دیں کسی کے قتل کا سوچے کسی گناہ کا سوچے وہاں مردوں عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے ایک اطاعت کا عالم ہوتا ہے اور اگر کسی کی نیت میں فطور ہے وہ بھی الہاد ہے اس سوچ پر بھی اللہ کا اہداف ملے گا جی یہ کیسا الہاد الحاد حدود حرم اور یہ الہاد کی دوسری صورت جو قرآن نے بھی ہے تیسری صورت بد اللہ فضر بضر اللہ دین جو رحدونفی اسماع ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پخارو اور جو لوگ اللہ کے ناموں میں الہاد کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الہاد کا شکار ہیں انہیں چھوڑ دو ان سے کنارہ کشی اختیار کرو جو ان کا عمل ہے جو ان کی سوچ ہے جو ان کا منہج ہے اس کا بدلہ ان کو دیا جائے گا تو ایک الہاد کی یہ تیسری قسم جو قرآن نے بیان کی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الہاد اللہ تعالیٰ کی صفات میں الہاد جس کی کئی صورتیں ہیں مثلا اللہ کے نام مخلوق کو دینا مشرقین مکہ نے اللہ اپنے ایک معبود کا نام رکھا تھا اور وہ اللہ کے اسی اللہ لفظ اللہ سے ماخوذ تھا یہ الہاد ہے اللہ تعالیٰ کے نام مخلوق کو دینا اسی طرح عزا عزیز سے ماخوذ تھا مشرقین مکہ کا یہ فعل تھا بعض اوقات ہم بھی الہاد کا شکار ہو جاتے ہیں بس اللہ تعالیٰ کے بعض نام ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں مطلب الرحمان اور ہم بھی فلاں رحمان بھائی رحمان بھائی یار یہ الہاد کی ایک شکل ہے رحمان اللہ کے ساتھ مخصوص ہے اور اللہ کے ساتھ مخصوص ہے یہ ایسا ہی ہے آپ کسی کو اللہ کہیں فلاں اللہ ہے فلاں سمد ہے فلاں رحمان ہے تو اللہ کا نام آپ نے مخلوق کو دے دی یہ نام اللہ کا مخصوص ہے الہاد کی شکل بن سکتی اور ہم بھی ایک لاشعی طور پر بعض اوقات الہاد کا جو ہے وہ اظہار کر جاتے ہیں جو کہ جائز نہیں اگر کسی کا نام اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہے اس کی کسی صفت کے ساتھ ہے تو اس کو ابدیت سے لیجیے عبد الرحمن عبد الصمت ابدیت کے ساتھ یہ حقیقت ہے اس کی یا پھر اللہ تعالیٰ کے ایسے ایسے نام رکھنا جو اللہ نے خود نہیں رکھے بلکہ بعض نام اللہ کے حق میں گستاخی عیسائی اللہ تعالیٰ کو اب یہ فادر کہتے یہ خالق کائنات کے حق میں گستاخی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں کسی طرح بھگوان کہنا خدا کہنا یہ خدا اللہ کے نام کے طور پر نہیں ہے صرف ایک صورت میں جائیں سے اب خدا بمانا مالک کریں یہ فارسی لفظ ہے اور خدا کا معنی فارسی میں مالک ہے اللہ کی صفت مالک ہے لیکن یہ اشتباہ پیدا کیوں ہونے دے ہم اللہ کو اللہ کہیں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا لفظ جو ہے یہ اللہ کا مترادف ہے یعنی جو معنیویت اللہ کی ہے وہ خدا کی جو معنی اللہ کا ہے وہ خدا کا حالانکہ نہیں اللہ لفظ الجلالہ کائنات کا سب سے بڑا علم ہے سب سے بڑا نام ایسا علم ایسا نام کہ پوری دنیا اکٹھی ہو جائے لفظ اللہ کا کما حق کو ترجمہ نہیں کر سکتی اس کے محاصل شمار نہیں کر سکتی اس کے فضائل گنوا نہیں سکتی جو اس کے اندر کمالات ہیں ان کا اظہار نہیں کر سکتی لفظ اللہ اور خدا ایک فارسی لفظ ہے مالک کے معنی یہ اللہ کا مترادف ہے ہی نہیں غلط فہمی کیا ہوتی ہم خدا کلا استعمال کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے مترادف کے طور پر لیتے ہیں یہ بھی الہاد کی ایک شکل اگر کسی کے ذہن میں یہ علم موجود ہے وہ مالک ہے تو وہ پھر اس معنی میں لے جیسے اب ترجمہ کرتے ہیں کسی نام کا بطور ترجمے کے لیکن بطور علم کے نہیں بطور نام کے نہیں یہ اللہ کا نام نہیں ہے بدضما الحسن اللہ کے اپنے پیارے پیارے نام ہیں جو اللہ نے خود رکھے ہیں اللہ کو انہی ناموں سے پکارو ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الہاد کرتے ہیں اب الہاد کی کئی صورتیں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں مثلا ایک صورت یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کا انکار ایک فرقہ جہمیہ گزرا آج بھی اس کی کچھ ضروریت موجود ہے کچھ انڈے اور چوزے ان کے پائے جاتے ہیں آج بھی جو جہمیت کی طرف مائل ہیں اور اللہ کے ناموں کا انکار کرتے ہیں انکار کا روپ کچھ اور ہے لیکن بدترین الحاد فرق وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا انکار وہ رحمان نہیں رحیم نہیں صرف اللہ کا اقرار کرتے تھے اس کی ذات کا ایسی ذات جو صفات سے خالی ناموں سے خالی ناموں میں صفات ہیں اور اللہ صفات سے خالی بس ایک ذات کو مانتے تھے بس یہ ان کے دلوں میں اللہ کا تعارف تھا معرفت تھی جو کہ انتہائی باتیں پرلے درجے کا الہاد ہے اللہ تعالی نے قرآن میں اور اللہ کے حبیب نے حدیث میں اللہ تعالیٰ کے نام ذکر کیے ہیں ان تمام ناموں پر ایمان لانا ہی استقامت کا راستہ ہے اور ہدایت کا راستہ ہے دوسرا الہاد یہ تھا کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو تو مانتے تھے مگر ناموں کو معنی سے خالی مانتے تھے کہ ٹھیک ہے وہ رحمان ہے رحیم ہے لیکن رحمان کا معنی کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں رحیم کا معنی کیا ہے ہمیں معلوم نہیں یہ بھی الحاط وہ کہتے جیسے حروف مقطع ہیں تھے علی میم میم یہ قرآن کے الفاظ ہیں لیکن معنی معلوم نہیں متشابہات میں سے اس طرح خالق کائنات کے نام بھی متشابہات میں سے ہم ان کے معنی نہیں جانتے معنی میں تمہیں کیا اشکال اشکال یہ ہے بس مانا اللہ سنتا ہے سنتے تو ہم بھی ہیں یہ تشویل آتے مائی تشوی کہاں زیادے مارے دیکھے الحاد کہاں سے داخل ہو رہا ہے اور شیطان کا وار کہاں سے ہو رہا تشویر تب ہوتی جب کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کا سننا ہمارے سننے جیسے یہ تشویش یہاں تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے کیسا جیسا اس کی ذات کے لائق ہے وہ تو ایسا سنتا ہے کہ نیچے زمین پر چیونٹی چل رہی ہو اپنے عرش محلہ پر اس کے چلنے کی آواز کو سنتا ہے کوئی تشویح ہے کوئی مشابت ہے اور اگر اس کے سننے کا انکار کرو گے تو یہ پتھر نہیں سنتے تشویر تو پھر بھی بن رہی درخت نہیں سنتے تشویر تو پھر بھی بن رہی بلکہ بدترین تشویر بن رہی نہیں وہ سنتا ہے ہم بھی سنتے وہ کیسے سنتے جیسا اس کی ذات کے لائق ہم کیسے سنتے ہیں؟ ناقص جیسا ہمارے لائق قریب کی بات سن لیں کہ دور کی بات نہیں سنیں گے پلے نہیں پڑے گی تو فرق ہے نا تشویح نہیں بنتے یہ بھی ایک الہاد کہ ناموں کو تو مان لو لیکن ناموں کو معنی سے خالی کر دو ایک الہاد تشوی کا کہ خالق کی صفات مخلوق کی صفات کے مشابے ہیں یہ بھی بدترین الہاد ہے لیکن سب سے بدترین الہاد جو ہمارے ملک پاکستان میں رائج ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے ناموں میں اللہ کی صفات میں تعویلوں کے مرتبے ہوئے تھے آٹھ اللہ کے ناموں کے علاوہ باقی تمام ناموں کو انہوں نے تعویل کے شکنجے میں کسا ہوا منمانی کی تعویل صحابہ نے کبھی بتاویلیں نہیں کی اللہ کے نبی سے کبھی نہیں پوچھا ان باتوں کے بارے میں بس سنا اور ایمان لا سنا اور قبول کیا یہ صحابہ کا ایمان تھا لیکن یہ تعویلوں کا راستہ جو اشریت کے نام پر کی جا رہی یہ بدترین قسم کا الہاد ہے اللہ پاک فرما رہے ہیں ان لوگوں کو چھوڑ دو جو ہمارے ناموں میں الہاد کے مرتبے ہیں راستہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے نام جو قرآن میں بیان ہیں احادیث میں بیان ہیں سارے حق ہیں ہمارا ان کے الفاظ پر ایمان ہے اور ہر نام معنی کے ساتھ ہے معنی سے خالی کر دو تو نام کا فائدہ ہی نہیں التواب اللہ کا نام ہے اس کے دو معنی ایک توبہ کی توفیق دینے والا اور دوسرا توبہ قبول کرنے والا اگر یہ معنی میں نہیں کرتا تو کوئی اللہ کی معرفت مجھے حاصل ہی نہیں پھر میں کیا توبہ کروں گا میرا عقیدہ ہی نہیں کہ اللہ توبہ قبول کرتا پھر میں توبہ کروں گا مجھے توبہ کی معرفت کیسے ہوئی اس نام سے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے اور توبہ کرنے والوں بھی توبہ قبول بھی کرتا ہے اب میں توبہ کروں وہ توبہ قبول کرتا ہے ارحیم اسے اگر میں مانے سے خالی کر دوں معنی اس کے معلوم ہی نہیں کیا ہے اور معنی کیا ہے جو حق ہے رحم کرنے والا رحمت برسانے والا تو میرا اس پر اور ایک ایمان بڑھے گا ایک یقین بڑھے گا کہ اللہ رب العزت رحم کرنے والا ہے لا تو میں رحمت اللہ سے جو گناہوں آپ کی زیادتی کر بیٹھے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں تو میں اس کو کیسے مانوں اگر مجھے رحمت کا معنی ہی معلوم نہیں رحیم کا معنی ہی معلوم نہیں تو اللہ کی رحمت کا یقین مجھے کیسے ہوگا ان ناموں سے تو ہوگا یہ نام جو ہے یہ خالق کائنات کی توحید کی چابیاں کنجیاں توحید کی معرفت کی سب سے قوی اثاث ہے اور ان کو معنی سے خالی کر دو تو اللہ تعالی کی ذات کا پھر کوئی تعارف کوئی معرفت باقی نہیں رہے گی اللہ تعالی محبت کرتا ہے ان اللہ یحب حب محبت کرتا ہے صابرین سے صالحین سے محبت کرتا ہے اور محبت دو طرفہ ہوتی ہے میں اللہ سے محبت کب کروں گا جب مجھے یہ معلوم ہو کہ اللہ بھی محبت کرتا ہے کسی کو دیوار سے محبت ہوتی کوئی کہتا ہے کہ مجھے دیوار سے محبت کوئی دیوانا ہی کہے گا کیوں کیونکہ دیوار آپ کی محبت کا جواب نہیں دے سکتی محبت دو طرف ہوتی ایک طرف نہیں ہوتی مجھے دیوار سے محبت ہے یہ جملہ فضول ہے ہاں اللہ سے محبت ہے کیوں وہ محبت کا جواب محبت سے دیتا ہے کچھ اللہ فتح یہ اللہ اے اللہ کے بندو اگر تم اللہ کی محبت کے طلبگار ہو میرے پیارے پیغمبر کی اطاعت کر لو اتباع کر لو اللہ تم سے محبت کرے گا اللہ تم سے محبت کرے گا اللہ کی صفات ان کو اگر معنی سے خالی کر دو تو اس کی معرفت کا باپ بند ہو جائے گا پھر تعارف کیسے ہوگا اس ذات کا اس ذات کی معرفت کیسے حاصل ہوگی یہ اللہ تعالی کی صفات میں الحاد ہے اور اس ملک میں ایسے ملحدین کی کمی نہیں ہے جو اللہ رب الد کی صفات میں مرضی کی تعبیلیں کر کے ان کی روح کو بگاڑ لیں ان کی روح کو بگاڑ تو چونکہ الہاد حق سے پھرنے کا راستہ ہے حق سے پھرنے کا یہ بلحدین ہمارے ملک میں ان کس قسم کی الہاد کی صورتیں پائی جاتی ہیں اور بلحدین سے ایک مناقشہ انشاءاللہ رمضان کے بعد کریں گے ہم لیکن سر دس ایک دو قائدے ہمارے ذہن میں آ جائیں کہ الہاد میں عام طور پہ عقل کو نقل پر مقدم کیا جاتا ہے وہی الہی الہاد میں عام طور پہ نصوص کا معنی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف کیا جاتا ہے یہ سب الہاد کی صورت ہے آیات میں الہاد اللہ کے ناموں میں الہاد اور پھر معصیت الہاد جیسے کہ حرم میں الہاد کی صورت ہے ماسیت الہاد. اعتقاد الہاد بھی ہے عملی الہاد بھی ہے اور علاج جو ہے وہ تمسک بال کتاب جی امام جمان شافی کا قول اللہ پر ایمان اللہ سے آنے والی جو وہی کتاب اللہ اس پر ایمان اور کتاب اللہ پر ایمان اللہ کی مراد کے مطابق رسول اللہ پر ایمان رسول اللہ کی احادیث پر ایمان اور وہ ایمان رسول اللہ کی مراد کے مطابق یہ استقامت کا راستہ یہ استقامت کا نصوص کے ساتھ تعلق جڑ جانا یہ استقامت کا ہدایت کا راستہ نشا میں امام رازی رحمہ اللہ کے یہ پہلے فلسفی تھے متقل میں سے تھے اور عقل کو نقل پر مقدم کرنے والے مگر ہمیشہ حیران رہتے تھے پریشان رہتے تھے انہیں کبھی راہ ثواب دکھائی نہیں دی ان کے شعر مشہور ہیں جن میں وہ عقل کی بندش کا ذکر کرتے عقل کی بندش کا نہایت اقدام اقدام اقالو و اکثر العالمین ولال کہ عقلوں کی جو دوڑ ہے نا اس کا آخری جو انجام و نتیجہ وہ اقال اقال کا مانا بندش عقلیں بالاخر بند ہو جاتے ان کو چلاتے جاؤ چلاتے جاؤ چلیں گی کچھ عرصہ لیکن بالاخر متحیر ہو کر بند ہو جائیں یہ عقلوں کو استعمال کا نتیجہ اور اللہ کا نور اس کی وہی جون جوں آگے بڑھو گے روشنی آئے گی نور آئے گا عقلیں کھلیں گی راستے واضح ہوں گے بصیرت پیدا ہوگی تو کچھ عرصہ وہ علم کلام سے منسلک رہے اور نتیجہ سوائے عقل کی بندش کے کچھ نہیں تھا کچھ نہیں تھا ناکام و نامراد ایک دن نیشا پور کی ایک بڑھیا نے ان کی آنکھیں کھولی کہیں جا رہے تھے لوگوں نے دیکھا امام رازی مشہور تو بہت تھے اب لوگ ساتھ ہو گئے مریدین معتقدین ایک جھمکٹا بن گئے ایک گلی سے گزرے وہاں ایک بڑھیا اپنے گھر کی چوکڑے پر بیٹھی ہوئی تھی پوچھا یہ کون شخصیت امام راضی یہ کیوں اتنا جھمکڑا لگا ہے ان کے ساتھ دائیں بائیں آگے پیچھے لوگ ہی لوگ کہا یہ بہت بڑے عالم ہیں بہت بڑے فلسفی ہیں اور یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اللہ تعالی کے وجود کو عقل سے ثابت کیا اور ایک ہزار عقلی دلائل جمع کیے اللہ کے وجود کو ثابت کرنے ایک ہزار اکلی دلائل ایک ہزار دلائل سے اللہ تعالی کے وجود کو ثابت کیا بڑھیا نے کہا ایک ہزار اکلی دلائل دینے کی ضرورت انہیں تب پیش آئی جب ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں ایک ہزار شبہات تھے ایک ہزار شبہات ان کے دل میں تھے انہیں زائل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود اکلی دلائل جمع کیے تلاش کیے اور پیش کیے یہ تب ضرورت پیش آئی اور اگر ان کا ارتکاز اللہ تعالیٰ کی وحی پر ہو ان کو یہ کافی نہیں ہے کل ہو اللہ عہد ہو اللہ الخال بار المصور یہ کافی نہیں ان کے لیے عقلی دلائل دینے کی ضرورت عقلی دلائل وہی دیتا ہے جس کے دل میں جس کی عقل مشبوح ہو اور شبہات پیدا ہو اب ان شبہات کا وہ علاج کر رہے ہیں ان عقلی دلائل کے دل نصوص کافی نہیں ان کے لیے امام راضی کے عقل ٹھکانے آ گئے اس بڑھیا کی اس بات سے اور رکا کہ اللہ مرد ایمان کا ایمان عجاہد نیشا پور یا اللہ مجھے ایسا ایمان دے دے جو نیشا پور کس کا ایمان جاہل بالکل ان پڑھ لیکن خال کے کائنات کی معرفت ارتکاز کیا ہے وہی الہی کتاب و سنت قرآن و حدیث عقلی موشغافیاں علم کلام اور منطق اور فلسفہ یہ جو جو آرا اور احوا ہے یہی الہاد پیدا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں کا سبب بنتے ہیں اس لیے ان تمام چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کی جائے اور وہی الہی پر ارتکاز کیا جائے یہ حقیقی استقامت کا راستہ وہ ام امن خواف مقام اور رب ہی بنہ نفس عن الا فعین الجنت ہی جس کے دل میں مقام رب کا خوف آ مقام رب کا خوف وہ خوف کیا ہے اللہ کی ذات کا خوف وہ خوف کیا ہے اللہ کے کلام کا خوف قرآن پاک کلام الرحمان اور اس کو پڑھے اسے اندازہ ہوگا اللہ کیا ہے اگر آپ کو آپ ترابی میں سنتے ہیں، قرآن کا ترجمہ اگر آپ کو آتا ہو تو ایک بار آپ سنیں گے اور آپ کا دل اس بات پر جو ہے وہ ایقان کے ساتھ جم جائے گا اللہ تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ حاکم قادر مقتدر اس کے اذن کے بغیر ایک ذرہ نہیں ہل سکتا اس کی قدرت کا تعارف ہوگا اس کی حاکمیت کا تعارف ہوگا اس کی شان کا تعارف ہوگا اس کے مقام کا تعارف ہوگا اسی مقام کا ذکر ہے وہ امام خوف مقام رب جس کے دل میں مقام رب کا خوف آ جائے اس مقام رب کے خوف کا تقاضا کیا ہے بنا خواہشات نفس سے بعد آ جاؤں کوئی خواہش نہیں تمہاری یہ خواہشات ہی الحاد کا راستہ کھولتی اللہ اکبر امام الانبیاء محمد الرسود اللّہ سلم امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک, ایک چیپٹر قائم کیا ہے الحتسام بال کتاب و کے نام سے کتاب و سنت کے ساتھ تمسک مضبوطی سے ان کو تھام لینا یہ وہ باب ہے اس کے تحت دلائل نقل کی اور ان دلائل میں ایک اسلوب اللہ کے پیارے بیغمبر کی سیرت طیبہ سے لیا کہ اللہ کے پیارے بیغمبر سے مختلف موقعوں پر کچھ سوال ہوئے آپ نے جواب نہیں دی کس نے امام الانبیاء نے کس نے عالم الخلق پوری مخلوق میں سب سے بڑے عالم جواب نہیں دی مثلا ایک سوال ہوا آپ جابر کے پاس گئے بیمار پرسی کے لئے. وہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے یہ مرض الموت ہو سود رسم کئی فاسن اصنع فی مالی اپنے مال کا کیا کرو آپ خاموش ہو مشورہ دے سکتے تھے لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی خاموشی کیوں اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار اور وہی آگے آیات میراث نازل ہوئی فلاں کا اتنا ورثہ فلاں کا اتنی وراثت فلاں کا یہ حصہ فلاں کا یہ حصہ اللہ تعالیٰ نے اس سوال پر آیات میراث اتاری علم آگے آپ کیوں خاموش ہوئے تاکہ میری خواہش وہ بھی پاکیزہ ہے اس دین میں شامل نہ ہو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا احتیاط آپ سے روح کے بارے میں پوچھا کہ آپ خاموش ہیں وہی اتری یس یس الگ روح من امیر ربی پھر آپ نے جواب دیا کچھ سائے آئے ایک سوال کیا کہ زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا کون سا اور سب سے بہترین فرام مجھے نہیں معلوم خاموشی جبریل آگے کیا پریشانی جی یہ سوال ہوا ہے اس کا جواب دو جبریل نے کہا میں بھی نہیں جانتا یہ ہے دین خالص ہم کن بھول بھلائیوں میں پھنسے ہوئے یہ کیا فلاں کے ملفوظات اور فلاں کی رائے فلاں کی گراں قدر جبریل نے کہا میں نہیں جانتا امین اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہوں اس سوال کا جواب لے کر ہوں اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اللہ نے جواب دیا خیر و بقائل, مساجد ہوا, بقائل اسواق ہوا کہ زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا مساجد ہے اور سب سے بہترین ٹکڑا بازار سوال کا جواب مل گیا آپ کی کوئی رائے نہیں کوئی رائے امام بخاری نے باقاعدہ یہ اسلوب پیش کیا آپ کی سیرت طیبہ سے الہاد کا راستہ کہاں کھلتا ہے جہاں انسان اپنی خواہشات کو محترم سمجھے لیکن یہ دین کسی کی خواہش کا نام نہیں یہ دین جو ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت کا نام ہے اور یہ استقامت کا راستہ ہے ایک شخص یہ باور کر لے یقین کر لے کہ فہی الہی میرا اوڑھنا بچھانا اسی کے ساتھ تمسک نجات کی اساس ہے اسی کو تھامے رکھنا کامیابی کا راستہ ہے اسی پر چلنا صحیح عمل کی بنیاد ہے وہ انسان کامیاب اور جو دائیں بائیں ہوا عملی اعتبار سے اعتقادی اعتبار سے فہم کے اعتبار سے اس نے الہاد اختیار ہی. وہ استقامت سے میلان اختیار کر چکا ہے ایک طرف ہٹ چکا چھسک چکا اپنا راستہ تبدیل کر چکا پھر وہ کبھی راہ راست پر نہیں آئے اتنا یہ کہ اللہ تو دے دے اللہ توفیق سفیان ثوری کا خوب ہے کہ ایک بدعت انسان اپنی بدعت پر جوں جوں چلے گا وہ تو عبادت کر رہا ہے لیکن جوں جوں عبادت کرتا ہوا آگے بڑھے گا توں توں وہ اللہ سے دور ہوتا جائے گا اللہ طرح کا راستہ سرات مستقیم ہے وہ دائیں طرف مڑ گیا بائیں طرف مڑ گیا اب یہ سجدے کرے رکوع کرے نمازیں پڑھے روزے رکھے تلاوت کرے جو مرضی کرے آگے بڑھتا جائے گا اللہ کا راستہ سامنے ہے اور وہ دائیں اور بائیں گھماؤ گا ایک مرحد کبھی اللہ تک نہیں پہنچ سکے جو راستہ اثرات مستقیم ہے اس پر اللہ رب عزت ہے محمد الرسود اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کی وہی کی ترجمانی ہے ہمارا کام استقامت کے لیے کیا ہے وہی الہی اور اگر وہی الہی کی ہمیں کماح کو معرفت نہیں ہے تو علماء کی رفاقت علماء کی صحبت فتنوں میں یہ سب سے بڑا اوڑھنا پچھانا سب سے بڑا حسن بصری کا قول ہے جب فتنہ آتا ہے تو اس کو علماء پہچانتے جب جاتا ہے تو جاہل بھی پہچان لیتے ہیں لیکن اگر جاہل علماء کی مرافقت اختیار کر لیں ان کی صحبت میں بیٹھیں تو جس طرح علماء روز اول فتنے کو پہچان لیں گے سارے لوگ پہچان جائیں گے اور بچاؤ ممکن ہوگا اور اگر ان سے الگ تھلگ ہو تو فتنہ پوری طرح تمہیں پیس کے رکھ دے گا واپس پلٹے گا تم پہچانو یہ فتنہ تھا پہچانو گے لیکن تب پہچاننے کا فائدہ سارا کام تو ہو چکا یہ موضوع کچھ باقی ہے ایک دو بات ہیں یہ آج کی رات کے تعلق سے کیونکہ اصل ہمیں اسی انہیں دنوں کی فکر جو بالکل محدود رہ گئے ہیں اللہ پاک توفیق عطا فرمائے جو دن باقی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ صحیح معنیٰ میں مستفید ہونے کی توفیق عطا دے آج ستائیسویں شب ہے اس حوالے سے کچھ نصوص موجود ہیں اس رات کی ایک اہمیت دنیا بھر کے مسلمان سب سے زیادہ اہم اسی رات کو قرار دیتے ہیں اور اس کے کچھ اسباب بھی مثلاً ایک صحابی ابیہ ابنقاب رضی وہ قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ شب قدر جو ہے وہ ستائیسویں شب ہے بہار موقوف ان کا اثر ہے صحابی رسول ہے نیکیوں کے حریث تھے اور اللہ تعالی کی رضا کے حریض تھے جب نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی الحمد حد و کہ بخار جو ہے ہر مومن کا حصہ ہے جہنم کی آگ کے بدلے اللہ تعالیٰ آگر دنیا میں بخار میں مبتلا کر دے تو اللہ جہنم کا آداب کیسے دیکھ یہ حدیث سنی تو اپنے دل میں ایک دعا کر ڈالی کہ یا اللہ مجھے ہمیشہ بخار سے رکھ ہمیشہ مجھے بخار سے رکھ لیکن اتنا شدید نہ ہو کہ میں جماعت سے غافل ہو جہاد سے غافل ہو جاؤں قابل برداشت ہو یہ دعا کر ڈالے بہت روعات کا قول ہے کہ ان کو ملنے والے جب بھی ان سے مصافہ کرتے ان کا ہاتھ گرم محسوس ہو بخار سزا نیکیوں کے حدیث تھے فرماتے ہیں کہ میں حلفن کہتا ہوں کہ وہ رات ستائیسویں رات ہے. تو اس سے ستائیسویں رات کی ایک اہمیت باتیں ہوتی ہے مسند احمد کی ایک حدیث بھی ہے جس کی سنت صحیح ہے اس میں ایک بوڑھا شخص نبی السلام کے پاس آیا جس نے کہا کہ انی شیخ ان کبیرن علیل بوڑھا بھی ہوں اور بیمار بھی اور مجھے للت القدر کا شوق بھی اور تمام راتوں کے احیاء میں نہیں کر سکتا تو مجھے ایک رات کی نشاندہی کر دیجیے اس رات کو میں جاگ لوں اللہ تعالی مجھے شبِ قدر الطا فرما دے تو رسود اللہ تعالی فرمایا تھا علیہ کا بھی صاحب ہے کہ تم ستائیسویں رات کو جاگ لو نے ستائیسویں شب کا تعین فرمایا تھا اس کی بار قیف یہ حدیث اس حدیث کے خلاف ہے جس میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ التم سو حاف الفطر اشر الواخر کہ شب قدر کو تلاش کرو آخری عشرے کی پانچوں طاق راتوں میں ان میں پانچ راتوں کا فکر اور جہاں ستائیسویں شب کا ذکر اس میں تطویق یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ شب قدر منتقل ہوتی پانچ راتوں میں کبھی اکیس میں کبھی تیئیس میں کبھی ستائیس میں کبھی پچیس میں کبھی انتیس میں لیکن اس شخص کے شوق اور ذوق کو دیکھ کر کہ مجھے شب قدر کا شوق ہے اور اللہ رزت اپنے بندوں کی ان خواہشات کا خیال فرماتا ہے ممکن اللہ تعالی نے گزریہ وحی اپنے پیارے پہ کو بتا دیا ہو کہ اس شخص کو میں شب کا بتا دو بارکب میں شب کی ایک اہمیت ہے کچھ صحابہ نے خواب دیکھا شب قدر کا اللہ کے نبی کو بتایا کسی نے کوئی رات دیکھی کسی نے کوئی رات دیکھی تو کار اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اور آ قد یا کوات پھر البواقی کہ میں سب تمہاری جو خواب ہے وہ جمع ہو چکی ہے آخری سات راتوں کے تعلق سے یعنی ستائیسویں پچیسویں اور انتیسویں تیئیسویں پچیسویں ستائیسویں اور انتیسویں جو آخری جو سات راتیں باقی بچتی ہیں ان میں تمہاری خواب جو ہے نا وہ جمع ہو رہی ہے کسی نے کوئی رات دے گی کسی نے کوئی رات دے گی اور نتیجہ جس رات سات راتوں کا بنتا ہے اس حوالے سے آج کی رات کی ایک اہمیت ہے ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں سے اپنے گھروں کو جائیں یا مرتقبی اپنے اعتقاف میں داخل ہوں اور خلوت اختیار کر لیں اپنے رب سے ایک ناطا اور ایک تعلق جوڑ لیں اعتکاف کا معنی کیا ہے قتل علائق من الخلائق مخلوقات سے کٹ جانا بیوی بی بچوں سے شوہر سے یا بھائیوں سے کٹ جانا اور خلبت گزین ہو جانا اپنے رب سے نعتہ جوڑ دینا اور اللہ کو یاد کرنا اللہ کا ذکر کرنا کلام الرحمٰن جو اس کی وحی ہے اس کی تلاوت کرتے رہنا یہ حقیقت احتکاف ہے جو مو تکفین ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں اور جو مو نہیں ہیں وہ اپنے گھروں کی خلوت اختیار کر سکتے ہیں لیکن آج کی رات اگر ہم ضائع کر دیں بازاروں میں گھوم پھر کر تو یہ خسارے کا سودا ہوگا اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے آخری لمحات باقی ہیں اور آخری لمحات کے تعلق سے ایک بڑی اہم شے یہ ہے کہ ہر عبادت کا اختتام جو ہے وہ توبہ اور استغفار پر ہونا چاہیے توبہ اور استغفار یہ دین کی تعلیم بھی ہے اور دین کی ایک رمز بھی ہے دین کا ایک ذوق بھی ہے جیسے بہت سی عبادات کا ذکر نماز ہے اللہ کے پیارے پیغمر نے ایک دعا کے بارے میں تعلیم دی کہ یہ دعا سلام پھیرنے سے پہلے پڑا کرو آپ آب نے ابو کے صدیق سے یہ فرمایا اللہ من ظلم تو نفسی ظلم کثیر برائے ذنوب اللہ انت فخر لی مفرت من رہند پر ہم نے اندا انتر غفور الرحیم میں اے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کثیر کیا اور تیرے علاوہ کوئی اس ظلم کو اور گناہ کو معاف نہیں کر سکتا یا اللہ اپنی مغفرت سے مجھے معاف کر دے بلا شبہ تو غفور الرحیم ہے بخشنے والا اور بخش کر رحم کرنے والا تو آپ نے سلام پھیرنے سے قبل یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا کیونکہ نماز کا اختتام ہو رہا ہے ہر عبادت کا اختتام جو ہے وہ استغفار کی دعا سے ہو وہ بے اسار یہ جو لوگ تحجد گزار ہیں رات کو قیام کرتے ہیں جب شہر کا وقت آتا ہے صبح کا وقت اور یہ تہجد کا اختتامی مرحلہ ہے تو وہ کیا کرتے ہیں یسغفروم استفار شروع کرتے ہیں یا اللہ بڑے گناہ ہمیں معاف کر دے یا اللہ ہمیں معاف کر دیں یعنی تہجد کا اختتام بھی استفار کی دعا سے کفارہ مجلس آپ گھنٹہ بیٹھے دو گھنٹے بیٹھے جب اٹھیں گے مجلس برخاست ہوگی جس دعا کی تعلیم دی گئی وہ دعا بھی استغفار پر قائم وہ دعا بھی استغفار پر خان صورت النصر اذا جان اثر اللہ اس, حد... اس سورہ کو یعنی بالاتفاق اتفاق صاحبہ کرام اللہ کے پیارے پیغمبر کی وفات کی خبر قرار دیتے تھے اللہ کی مدد آ گئی مکہ فتح ہو گیا مشن مکمل ہو گیا یہ مشن آپ کو سونپا گیا تھا مکہ فتح ہوا ہو گیا اب لوگوں کے راستے ہموار ہو گئے ہیں آٹھ ہجری مکہ فتح ہوا اور نو ہجری عام وفود بن گئے وفد ہیں رہے فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ سب آ کر اسلام قبول کر رہے ہیں جوک در جوگ لوگ اسلام میں داخل ہوئے جوک در جوک اللہ کے نبی مدینہ ہے آغاز میں تین سو تیرہ لوگ آپ کے ساتھ تھے جنگ بدر کے موقع پر اور حجر الفضا کے موقع پر ایک لاکھ اور چوالیس ہزار کا بجما تھا جو در جو لوگ آئے اسلام قبول کر لیا مشن مکمل ہو گیا اب بھیجنے والا اپنے نمائندے کو واپس بلانا چاہتا ہے صحابہ یہ سن کر ہی رو پڑے ان ایک سناٹہ داری ہو گیا کہ اپنے محبوب سے بچھڑنے کا وقت آ گیا اور فراق کا وقت آ گیا اللہ تعالیٰ سورہ کے آخر میں اپنے پیارے بےغمبر کو تین باتیں رشاد فرمائی بحمد حمد ربق ہو اب آپ کا کام کیا ہے آخری ایام آ چکے آپ کا کام تصویر کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہو اور بحمد حمد اپنے رب کی حمد بیان کرو الحمد الحمدللہ الحمد للہ اور تیسرا کام بست ہو اور کثرت سے استفار کرو عائشہ سیدہ فرماتی ہے اس سورہ کے نزول کے بعد رسول الرسم نے ایک دعا مستقل پڑھنا شروع کر دی سجدوں میں رکوع میں چلتے پھرتے سبحانہ کلّہ ہما بے ہم اللہ اللہ پاک نے کیا کہا تھا فصب آپ نے کیا کیا سبحانہ کلّہ اللہ پاک نے کیا کہا بےحم دبک آپ نے کیا کیا بے اللہ پاک نے کیا فرمایا بس ہو آپ نے کیا کیا اللہ مغفر لے پورا اس آیت پر آپ نے عمل کیا اور پھر آپ کا جو آخری وظیفہ جاری رہا وہ استفار کا اور یہ تصویر و تحمید کا اور اللہ کے ذکر کا تو استغفار اختتامی لبحات میں ایک بڑی کڑی ضرورت عائشہ صدیقہ نے پوچھا اگر میں شب قدر کو پالوں تو اللہ سے کیا مانگوں اس کے خزانے لا لامتناہ کس خزانے کا سوال کروں تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خواہ مََہ کافو ہوں تو حب الفاف و عنی کہ یا اللہ تو افوب ہے گناہوں کو مٹھا دینے والا تو العفو اور گناہوں کو مٹھانا تجھے جی پسند ہے فاف و عنی میرے گناہ بھی مٹھا ڈالوں رت القدر آخری اشرے میں یعنی آخری اختتامی ایام میں اختتامی لمحات میں تو رسول اللہ توبہ اور استفار کا درس دیا اور یہی آپ نے تلقین فرمائی اب یہ اختتامی ایام جاری ہیں قائم ہیں استفار ہم کریں کثرت سے کریں اس کے کئی فائدے ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ کی بخشش حاصل ہوگی اللہ رب العزت بندے کی بخشش پر خوش بھی ہوتا ہے اور بڑی جلدی اپنے بندے سے صلاح کر لیتا ہے اے میرے بندے تیری غیر حاضری ہمارے دربار سے لمبی تھی تو سال ہر سال ہماری طرف نہیں آیا اب تو آ گیا استفار کر ہے توبہ کر رہے ہم تجھے معاف کر دیتے ہم تجھے معاف کر جب نہ آدم لو بالا کا انانا فرطنی فرن کا علامہ کانا ان کا آدم کے بیٹے تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگیں اور تو مجھ سے کر لے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں لیکن یاد رہے استغفار اللہ سے کرنا ہے جس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے اللہ تعالیٰ معاف کم کرے گا تین شرطیں ایک شرط زمانہ ماضی کی ایک شرط زمانہ حال کی اور ایک شرط زمانہ مستقبل کی ماضی کی شرط یہ ہے جب توبہ کرو تو سابق جو گناہ تم نے کیے ہیں وہ دس سال کے ہوں بیس سال کے ہوں سو سال کے ہوں ان پر ندامت ان پر شرمندگی ان پر شرمندگی ندامت نبیر اسلام کے حدیث ہے ندامت توبہ ندامت ہی توبہ ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے سو افراد کے قاتل کو توبہ سے قبل ندامت پر معاف کر دیا سفر کر رہا تھا عرض توبہ کی طرف جا رہا تھا رستے میں موت آگئے لیکن ندامت موجود اللہ نے اس ندامت پر اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا حدیث آپ جانتے یہ شرط زمانہ مادی زمانہ حال کی کیا ہے جن گناہوں کی توبہ کرنی ان کو عملاً چھوڑ دو عمل چھوڑ دو اور سمان مستقبل شرط یہ ہے کہ آئندہ وہ گناہ کبھی نہ کرنے کا سچا عزم کر جس ذات نے توبہ قبول کرنی وہ دل کو جانتا ہے دل کی کیفیتوں کو جانتا ہے کہ بندے کا عزم کیسا ہے بندے کی توبہ کیسی اور توبہ اگر واقع ان شرائط پر قائم ہے تو اللہ تعالی ایک بار کی توبہ پر سو سال کے گناہ واپ کرنے پر قادر تو یہ مرحلہ اس وقت توبہ اور استفاری کا ہے ویسے بھی حدیث ہے کہ رمضان آئے اور اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکیں تو اللہ کے رحمت سے تذکار دیا جائے گا ہم اس کے متحمل نہیں ہیں ہم اپنے خالق اور مالک کی رحمت کے محتاج ہیں اللہ کے پیارے پر عمر کے دعا رحمت کا عرض یا اللہ ہر حال میں تیری رحمت کا امیدوار ہو لا تقیل طورفت آئے نہیں مجھے میری ذات کے ثبوت نہ کر دینا ایک پلک جھپکنے کے برابر ہمیشہ اپنی رحمت کے سہارے پر قائم رکھنا تو یہ رحمت کے سہارے توبہ اور استغفار کی ضرورت یہ ان دنوں میں واقعات بڑھ جاتی ہے تو ہم ان ایام کا اختتام توبہ پر کریں استغفار پر کریں اپنے خالق مالک کی رحمت کو طلب کریں اور اس کی تصویر اور تحمید کریں کثرت سے اس, اس کا ذکر کریں تو یقین ان یہ اللہ کی رضا کے راستے ہیں اللہ تعالی ہی توفیق دینے والا ہے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ اس مہینے کا اختتام ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر کے فرماتے کیونکہ ہر رات بندوں کی گردنیں جہنم سے آزاد ہوتی ہیں ہمارا خالق اور مالک ہم سے ایسا راضی ہو جائے کہ ہماری گردنیں واقعیتا جہنم سے آزاد ہو جائیں میرے بھائی اس کی ایک علامت اس کی ایک علامت ہم جان سکتے ہیں کہ ہماری گردن آزاد ہوئی یا نہیں ہوئی اور اس کا طریقہ یہ ہے جس کی گردن جہنم سے آزاد ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی جو مستقل آگے زندگی ہے اس کو تقوا کے منحج پر قائم کر دیتا ہے اس کو استقامت دے دیتا جو بندہ اللہ کی لسٹ میں جنتی قرار پا جائے پھر وہ معصیتیں نہیں کرتا پھر وہ تقوع کے منہج پر آ جاتا اب ہمارے دلوں میں آگے کیا عظم ہے آگے زندگی کیسی گزرتی اگر یہ تقوہ کا منہج مستقل ہے تو مانا یہ فضیلت حاصل ہو چکی گناہوں کی بخشش کی اور جہنم سے زاد اور اگر ماسیتیں ہو رہی ہیں گناہ ہو رہے ہیں روٹین ویسی کی ویسی ہے تو پھر اس فضیلت سے محروم ہو چکے اب بھی وقت ہے اللہ یا رب رحم الحمد اللہ علیم ابراہیم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا ذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا ذاب النار ربنا ضلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون نمد الخاسرين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 اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا ظلمنا نفوسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا لنا ضعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ضعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساعت مستقر ومقام ربنا حبدنا من اجلنا بذرياتنا قرة اعين بجعلنا للمتقين اماما اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا واولادنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار رب اغفر وارحم انت خير الراحمين رب اغفر وارحم انت خير الراحمين اللهم اننا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا و شفا امن کُ الدا ادھالباس رب الناس بشف انتشافی لا شفا اللہ شفا شفا اللہ علہ مشوِ مردانہ مرد المسلمین اللّہ مشوِ مردانہ مرد المسلمین یا شافِ الامراد عشف مردانہ مرد المسلمین الہ العلم بیماروں کو شفا کامل عطا فرما دے شفا کامل حاضل اور دائم عطا فرما دے صحتِ کاملِ عطا فرما دے بہت سے دوستوں اور ساتھیوں نے دعا کی اپیل کی ہے اپنے مریضوں کے لیے جو بستروں پر تڑپ رہے ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما دے ہمارے تمام بھائیوں اور بہنوں کو شفا کامل عطا فرما دے صحت کاملہ عطا فرما دے یا اللہ اس مجلس میں جو بھی ساتھی موجود ہیں بھائی موجود ہیں بہنیں موجود ہیں سب کے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ اس اجتماع کو اپنی رحمت سے ٹھانپ لے یا اللہ جو بھی ہم میں بیمار ہیں ان کو شفاء عطا فرما دے یا اللہ جو بھی اس مجلس میں مقروض ہیں ان کے قرضے ادا فرما دے یا اللہ جو بھی پریشان حال ہیں ان کو آفیت عطا فرما دے ان کی پریشانیاں دور فرما دے جو بے روزگار ہیں یا اللہ ان کو روزگار عطا فرما دے جو بچوں کے تعلق سے پریشان ہیں یا اللہ ان کے بچوں کو ہدایت دے دے جو بے اولاد ہیں یا اللہ ان کا اولاد کی نعمت سے مالہ مال فرما دے یا اللہ سے اجتماع کو اپنی رحم سے ڈھانپ لے اپنی مقف سے ڈھانپ لے ہمارے تفرق کو قبول فرما لے اپنی رضا اور اپنی محبت کا باعث بنا دے اس حدیث کا مزداق بنا دے الحب و فلّہ فی اللہ اس حدیث کے مصداق کے طور پر اللہ العلم قبول فرما لے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ یہ مہینہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ مین قارفوبن تحب حب الف وفاف عن اللہ مین قارفوبً تو حب اپنی رحمت کی طرف دیکھ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ اللہ العالمین تیرے پیارے حبیب نے اور باقی انبیاء سابقین نے تجھ سے جس جس خیر کا سوال کیا ہماری جھولی میں وہ ساری خیر ڈال دے اور ہمیں عطا فرما دے جس جس شر سے تیری پناہ طلب کی یا اللہ اس اس شر سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے ہر قسم کی خیر عطا فرما دے ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ جو ہمارے مرحومین فو شدہ لوگ ہیں ہمارے اور اجداد تیرے پاس پہنچ چکے تیری رحمت کے سہارے کے محتاج ہیں یا اللہ اپنی رحمت سے انہیں ڈھانپ لے ان کی قبروں کے العالمین بقائے نور بنا دے جنت کا باغیچہ بنا دے جنت الفردوس میں درجات عالیہ طافر مع دے العالمین کل ہم نے بھی اسی ٹھکانے میں جانا ہے قبروں میں من منتقل ہونا ہے یا اللہ ہمارے ساتھ بھی اپنی رحمت کا مغفرت کا پر اپنی محبت کا فیصلہ فرما لینا یا اللہ اداب قبر سے بچانا یا اللہ قبر کی سختیوں سے بچانا یا اللہ قبر کے اندھیروں سے بچانا یا اللہ اس ماہ سیام کی ٹوٹی بوٹی باتیں قبول فرما لے یا اللہ روز قبول فرما لے یا اللہ شب داریاں قبول فرما لے یا اللہ جو قرآن کی تلاوت ہوئی العالمین ایک ایک حرف کے بدلے دس دس نیکیاں تو اس سے بھی زیادہ عطا کرنے پر قادر ہے ہمیں عطا فرما دے ہمارے صدقے قبول فرما لے جو تیرے پیارے پیغمبر کی حدیث ہے کہ قیامت کے صدقہ جو ہے وہ انسان کے سر کا سایہ بن جائے گا اور انسان کو سورج کی گرمی سے بچا لے گا یا اللہ ہمیں صدقے کی توفیق دے اور صدقے کو اسی حدیث کے بھی کے طور پر قبول فرما لے جو میدان معاشر کی شدتوں میں راحت کا سبب بن جائے جو سورج کی تپش کے مقابلے میں لطافت کا سبب بن جائے ہماری بچت اور ہماری, ہماری ایک رحمت کا سبب بن جائے ہمارے لیے آسانی کا باعث بن جائے ہمیں معشر کی گرمی سے بچا لے اور جو معشر کی صعوبتیں ہیں اور جو بھی ارسات قیامت کے مصائب ہیں یا اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھ یا اللہ قیامت کے مراحل تیرے حساب و کتاب کا مرحلہ تیرے سامنے کھڑا ہونا اور تیرا یہ موقف یہ کیسے انسان اس کا متحمل ہوگا تو عظیم ذات ایک ایک بندے کو بلا کر پوچھے گا اِن المین کیسے یہ موقف ہوگا اور کیسے کھڑا ہونا ممکن ہوگا یا اللہ ہمارے قدموں کو ثبات تھا فرما دے یہ ثبات عقیدہ توحید کی برکت سے ہے یا اللہ ہمارے دلوں کو توحید کے دور سے مرمل فرما دے یا اللہ کل قیامت کے دن وزن اعمال کا مرحلہ ہوگا یا اللہ ہماری نیکیوں سے ہماری نیکیوں کے پرلے کو بھاری فرما دینا ہماری نیکیاں ہمارے گناہوں پر غالباج ہیں اور ہماری کامیابی کا باعث بن جائے یا اللہ وہ مرحلہ پولیس رات پر گزرنے کا بڑا سنگین مرحلہ ہے یا اللہ ہمیں بھی وہاں عافیت اور استقامت عطا فرما دینا قبروں کو سوات عطا فرما دینا یہ سوات بھی عقیدہ توحید کے نور سے ہے یا اللہ ہمیں توحید کا نور عطا فرما دے ہمیں توحید کی ثابت قدمی عطا فرما دے اور جو تیرے پیارے بغمبر کا کہدیث کا فرمان ہے کہ لوگ اپنے اعمال کے بقدر تیزی سے گزر جائیں گے بجلی کی طرح گزر جائیں گے پلک جھمکنے کی طرح گزر جائیں گے یا اللہ ہمارا بھی مرور کا یہ انداز بنا دینا کہ بجلی کی طرح اس پل کو ہم عبور کر جائیں یا اللہ قیامت کے دن جو حقوق کا حساب ہوگا اللہ اگر کوئی حق تلفی ہوئی ہے ہم فراموش کر چکے اپنی رضا کے لیے اس کو معاف فرما دے یا اللہ اس کو معاف فرما دے تیرے پیارے پیغمبر کی حدیث ہے بعض بندوں کے حقوق کے معاملے اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے یا اللہ ہمارے حقوق کے معاملے بھی اپنے ذمے لے لے یا اللہ ہمیں اس گرفت سے بچا لینا ورنہ قیامت کے دن حقوق کا تصویہ نیکیوں اور گناہوں کی تقسیم سے ہوگا اللہ تعالیٰ ظالم کی نیکیاں گناہوں کو دے گا مظلوموں کو دے گا اور مظلوموں کے گناہ جو ہیں وہ ظالم کو دے گا اس طرح جو ظالم ہیں جو نیکیاں لائے تھے وہ فارغ ہو جائیں گے نیکیوں سے اور مظلوم جو گناہ لائے تھے وہ گناہ ہم سے فارغ ہو کر ظالموں کی نیکیاں لے کر جنت میں داخل ہو جائیں گے یا اللہ اگر ہم سے حق تلفی کسی کی ہوئی کسی کی غیبت ہوئی کسی کی چغلی ہوئی کسی پر بہتان باندھا کسی کی مالی خیانت کی یا اللہ ہم کمزور اور ناتماں بندے کچھ سے یہ استدعا کرتے ہیں وہ سارے حقوق اپنے ذمہ لے لے یا اللہ تون نے بنی اسرائیل کے سو افراد کے قاتل کے سو قتلوں کو اپنے ذمے لے لیا کل جب قیامت ہوگی ان سو مقتولوں کو تو اپنی رحمت سے دے گا اتنا دے گا کہ برادی ہو جائیں گے اور اس قاتل کو معاف کر دیں گے یا اللہ ہمارے ساتھ بھی اسی محبت کا معاملہ فرما دے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ گناہوں کو معاف فرما دے ان گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے یا اللہ جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما دے یا اللہ ہمیں ہماری اولاد کو نیکی اور تقوا کے منحص کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے بری صحبتوں سے بچا لے العالعالعالعالعالعالمین تقوا کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما دے بے روزگاروں کو عفیت عطا فرما دے جو پریشان حال ہیں انہیں آسودگی عطا فرما دے العالمین دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا فرما دے یا اللہ جب تک زندہ ہیں عمل صالح کے ساتھ رہیں توحید کے ساتھ رہیں جب آخری وقت آئے تو یہ سینہ موجدن ہو تیری توحید کے ساتھ تیری محبت کے ساتھ تیرے پیارے پیغمبر کی محبت کے ساتھ اور تیرے پیارے پیغمبر کی سنت کے ساتھ ہمارے باطن کو اخلاص کے زیور سے آراستہ کر دے اور ہمارے ظاہر کو اپنے پیارے پیغمبر کی سنت کے نور سے منور فرما دے اخلاص اور سنت کی اتباع ہی در حقیقت کامیابی کے دو جوہر ہیں جو اللہ ہمیں عطا فرما دے دنیا ایک بھٹک رہی ہے کوئی اخلاص سے آ رہی ہے اور کوئی سنت کی اتباع سے آ رہی ہے یا اللہ ہمیں یہ دونوں منج عطا فرما دے ہمارے باطن کو سنت اخلاص کے زیور سے اور ہمارے ظاہر کو اپنے حبیب کی سنت کے حسن سے اور زیور سے سجا دے ہمارے ساتھ اپنی رضا اپنی محبت کا معاملہ فرما لے گناہوں کو معاف فرما دے ماہ سیام کی عبادات کو قبول فرما لے رب نا آدنہ فر دنیا حسن اور پھر آخرت حسن عذاب ضابع رب فربرحمان تخیر الرحمین اللہ کا توحب الفاف اللہ نقاف تو حقب الفاف اللہ نقاف تو حقب الفاف یاد جلال کرام یا تیرے پیارے حبیب کا فرمان ہے یاد جلال علیہ کرام اللہ سے دعائیں کرو تو یاد جلال علیہ کرام کہ کر اپنے رب کے ساتھ چمٹ جاؤ اپنے رب کو یاد جلال علیہ کے واسطے دو یاد یاد جلائب الکرام ان دعاؤں کو قبول فرما لے اللہ مین کافو تو حب الف وفاف و حن اللہ تحب توحب الف وفاف ربنا حن ربنا انك المن کَ تسمیر العلین ان انك تباب الرحیم برحم دے گا یارحم الرحمین یا اللہ یہ رات باقی ہے مزید اپنی عبادت کی توفیق دا فرما دے ساتھیوں سے گزارش ہے اس دعا کو رات کا اختتام نہ سمجھا جائے بلکہ اپنے گھروں کو لوٹ جائیے اور کمروں میں بند ہو جائیے اپنے رب سے مناجاتیں کیجیے راز و نیاز کیجیے دعائیں کیجیے قرآن پاک کی تلاوت کیجیے اللہ پاک کو بول فرمانے والا ہے رب نات قبل منہ ان نقت سم علیم بینا ان نقت طب الرحیم برحمترحمین و صلی اللہ